اخرج منها ماءها اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی مزید نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اسی قادر مطلق نے زمین سے چشمے جاری کیے ہیں اور اسی نے زمین سے دانے پھل پودے اور درخت اگائے ہیں جو انسانوں اور حیوانات کے کام آتے ہیں جو قادر مطلق اللہ مذکور اشیاء کی تخلیق پر قادر ہے وہ یقیناً اس کی قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمام بنی نو انسان کو دوبارہ زندہ کر کے انہیں میدان محشر میں جمع کرے اور ان کے اعمال کا انہیں بدلہ دے